اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے یہاں تم کو بسایا ہے یہ دلیل ہے اس دعوے کی جو پہلے فکرے میں کیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی خدا اور کوئی حقیقی معبود نہیں ہے مشکین خود بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ ان کا خالق اللہ ہی ہے اسی مسلمہ حقیقت پر بنا استدلال قائم کر کے حضرت صالح علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہیں کہ جب وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین کے بے جان مادوں کی ترکیب سے تم کو یہ انسانی وجود بخشا اور وہ بھی اللہ ہی ہے جس نے زمین میں تم کو آباد کیا تو پھر اللہ کے سوا خدائی اور کس کی ہو سکتی ہے اور کسی دوسرے کو یہ حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ تم اس کی بندگی اور پرستش کرو لہٰذا تم اس سے معافی چاہو یعنی اب تک جو تم دوسروں کی بندگی اور پرستش کرتے رہے ہو اس جرم کی اپنے رب سے معافی مانگو اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے یہ مشقین کی ایک بہت بڑی غلط فہمی کا رد ہے جو ان سب میں پائی جاتی ہے اور ان اہم اسباب میں سے ایک ہے جنہوں نے ہر دمانے میں انسان کو شرک میں مبتلا کیا ہے یہ لوگ اللہ کو اپنے راجوں مہاراجوں اور بادشاہوں پر قیاس کرتے ہیں جو رعیت سے دور اپنے محلوں میں داد دیا کرتے ہیں جن کے دربار تک عام رعای میں سے کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی جن کے حضور میں کوئی درخواست پہنچانی ہو تو مقربین بارگاہ میں سے کسی کا دامن تھام نہ پڑتا ہے اور پھر اگر خوش قسمتی سے کسی کی درخواست ان کے آستانہ بلند پر پہنچ بھی جاتی ہے تو ان کا پندارے خدائی یہ گوارا نہیں کرتا کہ خود اس کو جواب دیں بلکہ جواب دینے کا کام مقربین ہی میں سے کسی کے سپرد کیا جاتا ہے اس غلط گمان کی وجہ سے یہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں اور ہوشیار لوگوں نے ان کو ایسا سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے کہ خدا عالم کا آستانہ قدس عام انسانوں کی دسترس سے بہت ہی دور ہے اس کے دربار تک بھلا کسی عامی کی پہنچ کیسے ہو سکتی ہے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 مگر اس کے باوجود وہ تم سے بہت قریب ہے تم میں سے ایک ایک شخص اپنے پاس ہی اس کو پا سکتا ہے اس سے سرگوشی کر سکتا ہے خلوت اور جلبت دونوں میں اعلانیہ بھی اور بسیغ راز بھی اپنی ارضیاں خود اس کے حضور پیش کر سکتا ہے اور پھر وہ براہ راست اپنے ہر بندے کی دعاؤں کا جواب خود دیتا ہے پس جب سلطان کائنات کا دربار عام ہر وقت ہر شخص کے لیے کھلا ہے اور ہر شخص کے قریب ہی موجود ہے تو یہ تم کس حماقت پہ پڑے ہو کہ اس کے لیے واسطے اور وسیلے ڈھونڈتے پھرتے ہوں کو لو یا کدی نو قبل ہے نتن ہے نبود میں اب دفی شکیم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 جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی یعنی تمہاری ہوش مندی ذکاوت فراست سنجیدگی و مطانت اور پروکار شخصیت کو دیکھ کر ہم یہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ بڑے آدمی بنو گے اپنی دنیا بھی خوب بناؤ گے اور ہمیں بھی دوسری قوموں اور قبیلوں کے مقابلے میں تمہارے تدبر سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا مگر تم نے یہ توحید اور آخرت کا نیا راگ چھڑ کر تو ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا یاد رہے کہ ایسی ہی کچھ خیالات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آپ کے ہم قوموں میں پائے جاتے تھے وہ بھی نبوت سے پہلے آپ کی بہترین قابلیتوں کے موترف تھے اور اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص ایک بہت بڑا تاجر بنے گا اور اس کی بیدار مغزی سے ہم کو بھی بہت کچھ فائدہ پہنچے گا مگر جب ان کی توقعات کے خلاف آپ نے توحید و آخرت اور مکارم میں اخلاق کی دعوت دینی شروع کی تو وہ آپ سے نہ صرف مایوس بلکہ بیدار ہو گئے اور کہنے لگے کہ اچھا خاصا کام کا آدمی تھا خدا جانے اسے کیا جنون لاحق ہو گیا کہ اپنی زندگی بھی برباد کی اور ہماری امیدوں کو بھی خاک میں ملا دیا جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے یہ گویا دلیل ہے اس امر کی کہ یہ معبود کیوں عبادت کے مستحق ہیں اور ان کی پوجا کس لیے ہوتی رہنی چاہیے یہاں جاہلیت اور اسلام کے طرز استدلال کا فرق بالکل نمایاں نظر آتا ہے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اور اس پر دلیل یہ دی تھی کہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور زمین میں آباد کیا ہے اس کے جواب میں ان کی مشرق قوم کہتی ہے کہ ہمارے یہ معبود بھی مستحق عبادت ہیں اور ان کی عبادت ترک نہیں کی جا سکتی کیونکہ باپ دادا کے وقتوں سے ان کی عبادت ہوتی چلی آ رہی ہے یعنی مکھی پر مکھی صرف اس لیے ماری جاتی رہنی چاہیے کہ ابتدا میں کسی بیوقوف نے اس جگہ مکھی مار دی تھی اور اب اس مقام پر مکھی مارتے رہنے کے لیے اس کے سوا کسی معقول وجہ کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہاں مدتوں سے مکھی ماری جا رہی ہے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے یہ شبہ اور یہ خلجان کس امر میں تھا اس کی کوئی تصریح نہیں کی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ خلجان میں تو سب پڑ گئے تھے مگر ہر ایک کا خلجان الگ نوعیت کا تھا یہ دعوت حق کی خصوصیات میں سے ہے کہ جب وہ اٹھتی ہے تو لوگوں کا اطمینان قلب رخصت ہو جاتا ہے اور ایک عام بیکلی پیدا ہو جاتی ہے اگرچہ ہر ایک کے احساسات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں مگر اس بے کلیمے سے سب کو کچھ نہ کچھ حصہ ضرور مل کر رہتا ہے اس سے پہلے جس اطمینان کے ساتھ لوگ اپنی ضلالتوں میں منہمک رہتے تھے اور کبھی یہ سوچنے کی ضرورت محسوس ہی نہ کرتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں وہ اطمینان اس دعوت کے اٹھنے کے بعد باقی نہیں رہتا اور نہیں رہ سکتا نظام جاہلیت کی کمزوریوں پر دائی حق کی برہم تنقید اسبات حق کے لیے اس کے پرزور اور دل دلائل پھر اس کے بلند اخلاق اس کا عزم اس کا حلم، اس کی شرافت نفس اس کا نہایت کھرا اور راست بازانہ رویہ اور اس کی وہ زبردست حکیمانہ شان جس کا سکہ بڑے سے بڑے ہر در مخالف کے دل پر بھی بیٹھ جاتا ہے پھر وقت کی سوسائٹی میں سے بہترین عناصر کا اس سے متاثر ہوتے چلے جانا اور ان کی زندگیوں میں دعوت حق کی تاثیر سے غیر معمولی انقلاب رونما ہونا یہ ساری چیزیں مل جل کر ان سب لوگوں کے دلوں کو بے چین کر ڈالتی ہیں جو حق آ جانے کے بعد بھی پرانی جاہلیت کا بول بالا رکھنا چاہتے ہیں کولے قومی ربی وی من رحمت فہم سرو نی مین اللہ ان سوئی تہم تزی دون غر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 میں تم کو خوش کرنے کے لیے گمراہی کا طریقہ اختیار کر لوں تو یہی نہیں ہے کہ خدا کی پکڑ سے تم مجھ کو بچا نہ سکو گے بلکہ تمہاری وجہ سے میرا جرم اور زیادہ بڑھ جائے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی مزید سزا دے گا کہ میں نے تم کو سیدھا راستہ بتانے کے بجائے تمہیں جان بوجھ کر الٹا اور گمراہ کیا وَيَا قَوْمِ ها اب ہیلے تمو ہے قریب اور اے میری قوم کے لوگوں دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے اسے خدا کی زمین میں چڑھنے کے لیے آزاد چھوڑ دو اس سے ذرا تعرض نہ کرنا ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اس پر سولے نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب تین دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو یہ ایسی میاد ہے جو جھوٹی نہ ثابت ہوگی فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجْجَيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِئِذٍ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ آخرِ کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالا دست ہے اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا جزیرہ نمایاں سینا میں جو روایات مشہور ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سموت پر عذاب آیا تو حضرت صالح علیہ السلام ہجرت کر کے وہاں چلے گئے تھے چناچ حضرت مسا والے پہاڑ کے قریب ہی ایک پہاڑی کا نام نبی صالے ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہی جگہ آنجناب کی جائے قیام تھی وَأَخذَ الَّذِينَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جَاثِمِينَ يغنَو فِيهَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ